تو ایسا بندہ صرف جنت میں جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کا دارومدار کس پہ ہے ایمان اور نیک اعمال پر۔ پیچھے بھی اس طرح کے ایک آیت گزری تھی کہ ان الذين آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابیین من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے فرمایا تھا بے شک جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے عیسائی ہوئے یا بے دین ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا من مانا جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل لیک کرے گا یہی لوگ کامیاب ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وم یتی ممن قدا عام علحطم الدر رجات الَ جو اللہ کے پاس مومن بن کے آئے گا عمل لیک کرے گا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 وہ دین کچھ بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی اسی طرح کی باتیں ہیں پڑھتے کتاب ہیں لیکن ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں فرمایا وکالوں اور انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے ان مگر من جو کوئی ہے یہودی یا عیسائی تل یہ امانیہم ان کی خواہشیں ہیں ان کے باطل خیالات ہیں کہہ دیجئے ہاتھو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے اسکول میں سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو بلا کیوں نہیں من اسلامہ جس نے جھکا دیا وجہ ہو اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہ ہوا محسن اور نیکی کرنے والا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار موتی بنا لیا فلاحو تو اسی کے لیے اجر ہے اس کا ان درب بھی اس کے رب کے پاس ولاخوفُن اور نہ خوف ہوگا ان پر ولاحم یاسنون اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے وقا علاطلی اور کہا یہودیوں نے لئی ست نہیں ہے عیسائی علاشۂ ان کسی بھی دین پر اور عیسائیوں نے بھی کہہ دیا کہ لئی سد نہیں ہے یہودی ان کسی بھی دین پر وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے اللہ کی کتاب ہیں عیسائی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یہودی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ کسی دین پر ہی نہیں کدا کا اسی طرح قال اللہ دینا کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے مثل قول ہی مثل ان کے قول کی ف اللہ پس اللہ یہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القی قیامت کے دن فیما اس چیز میں جس میں تھے یہ یکختون اختلاف کرتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کے متعلق یہ دنیا میں رہ کے اختلاف کرتے ہیں قیامت والے دن ہی میں ان کے درمیان فیصلہ فرماؤں گا و دعوانا الحمد للہ رب العالم